الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورۃ النمل تقريبا 19 آیات کی تفسیر مکمل ہوئی تھی مع قبل آیات میں حضرت سلمان علیہ الصلاه والسلام کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کو جعت پر انسانوں پر جانوروں اور خزاں پر حکومت اور سلطنت اور فرمائی ان تمام مخلوقات کو آپ کا مستخر کر دیا تھا تو آپ نے ایک مرتبہ جب آپ اپنے رشکر کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک وادی سے گزرتے ہوئے ایک چونٹی کی آواز کو سماعت فرمایا تھا اس پر آپ نے تبسم فرمایا اور اتنی دور سے یعنی مفصر نے فرمایا کہ تقریبا تین میل کے فاصلے سے وہ چونکہ بولی تھی اور سلیمان علیہ السلام نے اس کی آواز کو اپنے کان سے سنا تھا تو سلیمان علیہ السلام نے اس عظیم نعمت پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا اور اس پر ہمارا کلام ہو رہا تھا کہ ایک نبی کس طریقے سے اتنی نعمتیں حاصل کرنے کے بعد آرزی اور انتخارے کا اظہار کروا رہے ہیں تو ہمیں بھی اسی طریقے کو اپنانا چاہیے اور اللہ تعالی کی طرف سے ملنے والے کسی بھی انعام کو اپنا ذاتی کمال تصور کرتے ہوئے غریب یا تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے ابھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ جب آپ دربار لگاتے تھے تو تمام جانوروں کا انسانوں کا جنات کا ان جو آپ کے قریبی تھے جہاں تک آپ کی حکومت تھی ان سب کا وہاں پر موجود ہونا ضروری تصور کیا جاتا تھا تو آپ تائرانہ نگاہ ڈالتے تھے اگر کوئی غائب نظر آتا تھا تو پھر آپ اس کے بارے میں سوال کرتے تھے تو اسی پر ایک مرتبہ دربار لگا ہوا تھا تو آپ نے ہد ہد کو نہ پایا تو اس کا تذکرہ یہاں پر ہوا اور یہ ملکہ دلکی جو ملک سبا کی ملکہ تھی اس کا آگے واقع بیان ہوگا چراچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید فرمایا ہوا تھا اور الہد ہدا کہ جب آپ نے پرندوں کا جائزہ لیا ان کو ملحظہ فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ ما لیا کیا ہے مجھے کہ لا اور الہد حد ہدا کہ میں ہد ہد کو نہیں دیکھتا یعنی کیا معاملہ ہے کہ ہد ہد مجھے نظر نہیں آ رہا ام کان امن الغا ابین یا تو وہ واقعی حاضر نہیں ہے غائبین میں سے ہے لاضباً نہ ہُو عذاب تو ضرور میں اسے سخت سزا دوں گا سخت عذاب دوں گا یعنی اگر واقعی وہ دربار سے غائب ہے تو سزا کا مستحق سزا دی جائے گی او یا پھر لز بحن نہ ہو یا میں اسے ذبح کر دوں گا او لین نیب مبین یا پھر وہ میرے پاس کوئی واضح روشن سند لے کر آئے کوئی دلیل لے کر آئے کہ جی اس وجہ سے یعنی کوئی معقول عذر میرے سامنے پیش کرے کہ اس وجہ سے میں پیچھے رہ گیا تھا اور دربار میں حاضر نہ ہو سکا تھا مکا تھا تو ہد ہد کچھ زیادہ دیر تک نہ ٹھہرا زیادہ دیر غائب نہ ہوا آ گیا فقالا تو اس نے ارض کی کہ احت تو بیما لم بھی کہ اس نے سلیمان علیہ السلام سے عرض کی کہ میں وہ بات دیکھ کر آیا ہوں جو آپ نے ملحظہ نہیں فرمائی یعنی آج میں نے ایک ایسی چیز کا احاطہ کر لیا کیسے معاملے کو میں نے دیکھا ہے کہ جو آپ نے ملحظہ نہیں فرمایا یہ خود کا اپنا خیال تھا جو غلط بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے نبی کو بذریعے واحد ہی بہت سی چیزوں کی خبر ہوتی ہے تو ضروری نہیں کہ خود کو یہ معلوم ہو کہ سلیمان علیہ السلام کو کیا معلوم ہے کیا نہیں بہرحال اس نے اپنا قیاس کیا کہ میں ایسی چیز دیکھ کر آیا ہوں جو آج تک بظاہر آپ کے سامنے نہیں آئی ہے اور میں شہر صبا سے آپ کی خدمت میں ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں ایک یقینی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو ملک کے سبا ایک ملک تھا جہاں کی ایک ملکہ تھی تو وہاں پہ وہ خدو گیا اور اس نے وہ تمام معاملات ملاحظہ کر کے اور پھر آپ کو آ کر بتائے اب اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اس نے کہا کہ وہ انی وجہ تم راطن بے شک میں نے وہاں پر ایک عورت کو پایا تم لکہم ہوں کہ جو ان لوگوں پر بادشاہی کر رہی تھی وہ اوسیت من کل شعین اور اسے ہر چیز عطا کی گئی ہے یعنی جیسے ایک بادشاہوں کو جن جن امور کی ضرورت ہوتی ہے کہ ذہانت ہے فطانت ہے خاندانی وضاہت ہے حسن جمال ہے جنگی مہارت ہے پھر لوگوں کو اپنے ماتحت رکھنے کا صلیقہ ہے لوگوں کو استعمال کرنے کا صلیقہ ہے یہ تمام چیزیں میں نے وہاں پر اس عورت کے اندر پائی ہیں ولاحہ ارشن عویم اور اس کا ایک بڑا تخت ہے بہت بڑے تخت کے اوپر وہ بیٹھتی ہے شاہی تخت ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ اسی گز کا تقریباً تخت تھا اور اس میں بہت سارے ہیرے جوہرات جڑے ہوئے تھے اور بہت ہی وزنی وہ تخت تھا تو اسی گز کا کتنا بڑا تخت ہوگا وہ اندازہ کریں کہ اسی گز کا آج پلاٹ اگر دیکھا جائے تو کتنا بڑا پلاٹ لگتا ہے تو اتنا بڑا تخت اور اس میں پھر ہیرے جواہرات بھی جڑے ہوں تو کتنا وزنی اور کتنا وسیع و عریض ہوگا وجرتے ہا و خو مہا یس جدون میں نے اس عورت کو اور اس کی قوم کو اس حال میں پایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہے تھے فزین الحم الشیطانحم اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے سنوار دیے ہیں مزین کر دیے ہیں یہ پہلے بھی کئی مرتبہ اس طرح اسلوب کلام آیا ہے کہ شیطان کی طرف سے اعمال کو مزین کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے عمل سے مطمئن ہو جاتا ہے چاہے وہ خلاف شرع کیوں نہ ہو وہ اعمال اسے مطمئن کر دیتے ہیں ان اعمال سے وہ اطمینان حاصل کرتا ہے کوئی بے یعنی استراب نہیں ہوتا تو یہ باغفات ہوتا ہے اگر یہ غلط عقیدے پر قائم ہے اللہ تبارک و تعالی کو چھوڑ کر کسی کی عبادت کر رہا ہے تو باغفات وہ اس پر بھی مطمئن ہوتا ہے تو جب وہ غلط کام پر مطمئن ہو تو یہ کہا جاتا ہے کہ شیطان نے اس کے اعمال کو مزین کر کے سوار کر اس کے سامنے رکھ دیا ہے تب یہ مطمئن ہو گیا ورنہ اگر اپنے اعمال کی قباحت پر مطلع ہوتا تو اس میں کبھی بھی اس کے قلب میں اطمینان نظر, نظر نہ آتا نہ یہ مطمئن ہوتا تو یہ اطمینان قلب اس بات کی دلیل ہے کہ شیطان نے اس کے اعمال کو مزین کر کے دکھایا ہے خوبصورت کر کے دکھایا ہے اور یہ اس پر مطمئن ہے فسد ہم انصیل اور شیتان نے شیطان نے انہیں سیدھے راستے سے روک دیا ہے فہم لا یادون تو وہ راستہ نہیں پاتے ہیں ہدایت حاصل نہیں کرتے ہیں دراصل اب ایک ایسی قوم کہ جس تک کسی نبی کی دعوت نہ پہنچی ہو تو یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی عقل کے ذریعے کم از اتنی بات کو جان لیں کہ اس کائنات میں کوئی ذات تصرف کر رہی ہے کوئی ذات اس کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے کوئی ذات ایسی ہے جو مختلف چیزیں پیدا کر رہی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ اس پر بھی مطلع ہو جائیں کہ اس ذات کا نام خدا ہے وہ خدا یعنی ہمارا اللہ تبارک کا تعالی ہے کیونکہ ایک ایسی قوم جس کو اللہ تبارک و تعالی کی ابھی معرفت حاصل ہی نہیں ہے اس کو سامنے اللہ تبارک و تعالی کا کوئی تصور پیش ہی نہیں کیا گیا تو لازم سی بات ہے کہ وہ صحیح نتیجے تک پہنچ جائیں بہت ہی مشکل ہے ہاں یہاں تک تو ضرور ہے کہ عقل کام کرے گی کہ کوئی نہ کوئی کائنات میں ایک ذات ایسی جو تصرف کر رہی ہے لوگ پیدا ہو رہے ہیں مر رہے ہیں پھر شکل صورت بنائی جا رہی ہے کائنات کے تقسیم رسک کا نظام اور پھر سورج چاند ستارے وغیرہ جو گردش کر رہے ہیں یہ سورج اور چاند گردش کر رہے ہیں اور بے شمار نشانیاں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ کوئی ایک ذات ایسی ضرور ہے جو انہیں پیدا کر رہی ہے بنا رہی ہے بگاڑ رہی ہے تغیر و تبدل کر رہی ہے تصور فرما رہی ہے اور اس کے بعد پھر شیطان ہوتا ہے لازم سی بات ہے کہ جب کوئی ہدایت کے اسباب اور ذرائع نہیں ہے تو پھر شیطان مختلف عبادات میں لگا دیتا ہے مختلف غرب قاموں میں لگا دیتا ہے تو یہ جو ملکہ بالقیس اور اس کی قوم تھی یہ بھی ایسے ہی لوگ تھے کہ جن تک ابھی تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف ان کو نہیں بلایا گیا تھا توحید کے قرار نہیں کروایا گیا تھا انہیں اللہ کی صحیح معرفت حاصل نہیں تھی اس لیے وہ بتوں کو پو... یہ سورج کو پوجنے لگے تھے تو یہ ہدایت ان کو کیسے حاصل ہوتی ہے اور یاد رکھیں کہ کوئی ایسی قوم کے جس تک کوئی اللہ کی دعوت پہنچی ہی نہ ہو اور وہ اسی طرح دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ ان کی نجات ہوگی یا نہیں ہوگی تو کثیر دلائل دونوں جانب ہیں ویسے زیادہ قوی دلائل اس بات پر ہی ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ ان کی انشاء اللہ فرما دے گا ان سے درگزر فرمائے گا کیونکہ وہ ابھی مکلف ہی نہیں ہوا اس بات کے کہ ان کے سامنے ہدایت اور گمراہی دونوں چیزیں رکھی جاتی اور پھر وہ ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرتے تو اختیار کے ساتھ پھر وہ یہ کہا جاتا کہ انہوں نے گمراہی کو اختیار کیا اور جن تک ہدایت پہنچی ہی نہیں تو ان کو وار ٹھہرانا یہ مناسب نہیں ہے اللہ نے جا بجائے اشاعت فرمایا کہ لا اللہ نفسن و صاحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان کو کسی ذات کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں تو جنہیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ کون ہے اور اسلام کیا ہے یا جو, جو بھی اس زمانے میں جس بھی نبی کا دین تھا لیکن اتنا تو کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے اور اس کے نبی بھی ہوتے ہیں اور آسمانی کتابیں وغیرہ ہیں اور آخرت ہے آہ, میدان معاشر قائم ہوگا یہ چیزیں اگر کسی کو بتائی نہ جائے تو کیسے ان کا عقیدہ رکھ سکتا ہے ہاں اتنا ضرور ہے کہ آہ, امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالی انہوں نے اشاد فرمایا آپ کی طرف یہ قول منسوخ کیا جاتا ہے کہ اس قوم پر کم از کم اتنا ضرور لازم ہے کہ وہ کائنات میں موجود دلائل کو دیکھ کر کم از کم اتنی معرفت ضرور حاصل کرے اور اس کے اقرار بھی کرے کہ ایک ذات ضرور اس کائنات میں ایسی ہے جو ان تمام چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہے اور تصروفات فرما رہی ہے تغیر و تبدل کر رہی ہے اب وہ ذات کون ہے اگر نہ بھی ان کو پتہ چلے تو کوئی بات اتنا کم از کم اقرار کریں کہ وہ ایک ذات ایسی ہے جو ایک تمام کام کر رہی ہے اور اسی کی عبادت کی جانی چاہیے اور وہ اکیلا عبادت کے لائسنس کے علاوہ کوئی نہیں ہے یہ کم از کم ذہن میں تصور رکھے کیونکہ کائنات کے دلائل دیکھیں گے تو جھوڑ اس کائنات کو چلانے والا چاہیے ورنہ چھوٹی سی چیز بھی نہیں چل سکتی ہے کشتی پانی کے اندر نہیں چل سکتی اگر چلانے والا نہ ہو تو یہ اس طرح ان درائر پہ غور کر کے ایک ذات کا تصور حاصل ہوگا کہ اس کائنات کے نظام کو کوئی ذات چلا رہی ہے دوسرا یہ کہ وہ اکیلی ہے اس پر بری اس بات سے حاصل کی جائے گی کہ اس کائنات کا نظام بے نقص چل رہا ہے بڑی تباہی نہیں پیدا ہوتی پوری کائنات تباہ میں ہو جاتی یہ کیوں نہیں ہوتی اسی لیے کہ دو رائے مشتمے نہیں ہے جو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہوں بلکہ ایسا قطر نظر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے وہ کم ات کم یوں سوچیں کہ ایک ہی ذہن اس پورے کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے اگر دو عقلیں مل جاتی اگر دو لوگ مل جاتے تو ضرور رائے میں اختلاف ہوتا اور جب رائے میں اختلاف ہوتا تو ضرور نظام بگڑ جاتا اس نظام کا بے نق چلنا اور مسلسل ایک ہی طرح روٹین کے ساتھ چلنا ثابت کرتا ہے کہ ایک ہی کا حکم نافذ ہو رہا ہے تو توحید پر اور خود ذات باری تعلیٰ کی موجودگی پر دلائلیں اس کائنات میں بکثرت موجود ہیں تو اپنی عقل کو استعمال کر کے ان دلائل کو دیکھ کر کم از کم ان دو چیزوں کا اقرار کرنا ان پر لازم ہے لہذا اگر یہ اقرار کر لیتے ہیں تو نجات ہے اگر نہیں کرتے تو پھر وہ قابل غریب ہیں لیکن یہاں پر مسئلہ یہی ہے کہ ہر ایک کے اندر اتنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی افریقہ کے کسی قبیلے میں پیدا ہوا اب ان کی مصروفیات اور ان کے جو مطلب سوچنے سمجھنے کے انداز جو ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں کہ کوئی مطلب زیب و زینت میں ہی لگ جائے اور کوئی کسی میں اتنی صلاحیت ہی نہ ہو کہ وہ کائنات میں اس طرح غور و تفکر کرے کیونکہ تو غور و تفکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اورطا کے بغیر ممکن نہیں ہے تو اس طرح مطلب بہرحال ان کے لیے نجات کے ذرائع ہو سکتے ہیں ہم کسی پر وہ قطعی حکم نہیں لگا سکتے دلائل جو اللہ تعالی کی طرف سے یا اس کے رسول کریم کی طرف سے ہیں اس میں دونوں پہلو موجود ہیں تو یہ خوشنزن قائم کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بروب قیامت ان سے درگزر فرما دے گا عادل فرمایا کہ اللہ یَ للہ اللہ یق رجول سماوات ورضی و یا المات و خون و ماتو ال کیوں نہیں وہ سجدہ کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو نکالتا ہے آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں جو آسمانوں زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے آسمان کی پوشیدہ چیزیں جیسے آسمان سے بارش کا نازل ہونا رسک کے احکام وغیرہ جاری ہونا فرشتوں کا نزول اور زمین کی پوشیدہ چیزیں جیسے نباتات وغیرہ کا اگنا کھیتیوں کا اگنا کے پہلے پوشیدہ ہوتی ہیں پھر ظاہر ہو جاتی ہیں وہ یہ علمات تو خون و مماتوں النون اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو تو گویا کہ یہ ارشاد فرما دیا گیا کہ وہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں اور ایسے خدا کی عبادت کیوں نہیں کرتے جو تمام یہ کام کر رہا ہے اور اتنا آپ غور کر لیں کہ پہلی جو حصہ ہے کہ اللہی یخرج الحبا کس طرح اس میں اشارہ اسی جانب ہے جیسے بھی ہم نے عرض کیا کہ اللہ تعالی نے اپنی ذات کی موجودگی پر سینکڑوں دلائل اس کائنات میں پیدا فرما دیے ہیں جن پر غور و تفکر کر کے ایک انسان ذاتِ بار تعالی کی موجودگی پر ایک دلیل قائم کر سکتا ہے کئی دلائل قائم کر سکتا ہے اور اس کے بعد وحدانیت کے اقرار بھی ہو سکتا ہے اور یہ ویالم خون و مات اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو یہ موقوف ہے کسی کے اللہ تعالی کی ذات کی معرفت کروانے پر یہ کوئی پہچان کروائے گا کہ وہ ذات ایسی ایسی ہے تو پھر یہ کہ یہ یقین بھی حاصل ہو جائے گا دونوں اس میں پہلو رکھ دیے گئے ایک ایسی قوم کہ جس تک ہدایت بظاہر نبی کے ذریعے نہیں پہنچی وہ عقلی دلائل صلی اللہ کی ذات کو جانے اور جس تک پہنچ چکی ہے کہ وہ نقلی دلائل کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایک صحیح تصور قائم کرے اللہ لا الہ الا هو اللہ عرب العرش العظیم اللہ تبارک و وطالع وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں عرش عظیم کا مالک ہے عرش عظیم کیا مالک ہے یہ ایک اس کی صفت بیان کی گئی ہے کیونکہ یہ عرش جو ہے فاتو آسمانوں کے اوپر ایک تخت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظمت اور قدرت سے پیدا فرمایا ہے اور اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس کے براجمان ہوتا ہے بعض احادیث بلکہ آیات کے بھی ظاہری مفہوم ایسی نظر آتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ اس تخت پر اجتفاء فرمائے ہوئے ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت و قدرت کے اظہار کے لیے پیدا فرمایا ہے یہ جو آیت تھی یہ سجدہ تھی احتیاطن جنہوں نے شاید کو سنا ہو سکے تو وہ سردائی تلاوت فرمانے بہتر ہے واقع العوانہ ان الحمد للہ رب العالمی